كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذاب جہنم وَبِئسَ <الْمصير> اور جو لوگ اپنے رب کے منکر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ نے شاطین کو مارنے کے لیے ستاروں سے پھوٹنے والے انگارے بنائے ہیں اور اللہ سے سرکشی اور اس کے بندوں کو گمراہ کرنے کے سبب آخرت میں انہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا اور جو کفار دنیا میں ان کی پیروی کریں گے ان کے لیے بھی اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا جس میں جہنمیوں کو غائب درجہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بہت ہی بری اور خطرناک آوازیں سنیں گے اور اس کی آگ جہنمیوں کے جسموں کے ساتھ اس طرح کھول رہی ہوگی جیسے ہانڈی میں جوش مارتا ہوا پانی کھولتا ہے